سیدنا ابو سعید سعد بن سنان خدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو ضرر یعنی تکلیف نہ پہنچاؤ اور ضرر کا انتقام نہ لو یعنی کسی نے تمہیں تکلیف پہنچا دیا ہے تو اس کا انتقام نہ لو یہ حدیث حسن ہے سنن دار قطنی جلد تین صفا ستہتر اور جلد چار صفا دو سو اٹھائیس سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار تین سو چالیس دو معتا امام مالک جلد صفات 745 دین اسلام میں حسن معاشرت پر بڑا زور دیا گیا ہے اور مسلمان کو اس کی از حد تلقین کی گئی ہے یعنی معاشرے میں اچھی طرح رہنا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا لوگوں کو معاف کر دینا لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے در پہ نہ ہونا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں صحیح بخاری حدیث نمبر دس یعنی مسلمان کسی کو دکھ یا تکلیف اور ایزا نہیں پہنچاتا ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسم اللہ کی وہ شخص ایماندار نہیں اسم اللہ کی وہ شخص ایماندار نہیں جس کے ہمسایا جس کے پڑوسی اس کی ایزاؤں سے اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 6016 جیسا کہ اللہ تبار تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت 190 میں فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان لوگوں سے قتال کرو جو تم سے لڑیں اور زیادتی نہ کرو بے شک اللہ تعالی زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا مزید فرمایا سرمایہ دو میں جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا ان لوگوں کی دشمنی تمہیں زیادتی پر نہ اکسائے اگر کسی نے زیادتی کی ہو اور انسان معاف کرنے کے بجائے بدلہ لینے پر ہی مصر ہو تو اسے اسی قدر بدلہ لینے کا حق ہے جس قدر فریق مخالف نے اس پر زیادتی کی ہو قرآن مجید میں ہے سورہ بقرہ سو 194 جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اسی قدر زیادتی کرو جس قدر اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ ایک دفعہ کچھ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے ان لوگوں کی عادت تھی کہ وہ مسلمانوں سے ملتے تو السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم کہتے تھے اور یہ بدعا کا کلمہ ہے انہوں نے حسب عادت السلام علیکم کہا اس کا معنی ہوتا ہے کہ تم پر موت ہو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ کلمہ سنا تو غزب ہو گئیں اور جواباً کہا بلا علیہ السلام اللّہ تو ہم پر موت کی بدعا کرتا ہے ہم پر نہیں بلکہ تم پر موت آئے اور لانت ہو دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا السلام علیہ و غزب علیہ تم پر موت آئے تم پر اللہ تعالیٰ کی لانت اور اس کا غزب ہو حالانکہ اس موقع پر یہود کی زیادتی تھی اس کے باوجود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ ایسے بالکل نہ کہو اللہ تعالی بد کلامی اور فحش گوئی کو پسند نہیں کرتا دینی بھائیوں اس حدیث سے آپ کو ایک بات تو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ بد کلامی بد زبانی یا زیادتی کسی نے گالی دی تو ہم بھی اس کو تین چار گالیاں دے عید کا جواب پتھر سے دینا یہ تمام چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہیں درست نہیں ہے یہاں تک کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی زیادتی حرام ہے اگر آپ کا دل بڑی تکلیف میں آ گیا تو اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا اس نے کیا ہے اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ہماری دعا ان کے حق میں مقبول اور ان کی بد دعا ہمارے حق میں مقبول نہیں بہرحال یہ بھی واضح رہے کہ جو ظالم ہے اور ظالم ہوتے ہوئے ہم پر بد دعا کرے تو اس کی بد دعا ہمیں کیوں کا تکلیف پہنچا سکتی ہے اس معنی میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ لوگ جو ظالم ہیں اللہ کے دین کے دشمن ہیں ہماری دعا ان کے حق میں مقبول اور ان کی بد دعا ہمارے حق میں مقبول نہیں ہے لیکن ہم بھی ان کے لیے دعا کریں گے بد دعا کیوں کریں بعض اوقات کچھ لوگ کسی وجہ سے اپنی بیوی کو تنگ کرتے ہیں اسے نہ تو بیوی کی حیثیت سے رکھتے ہیں اور نہ طلاق دیتے ہیں چونکہ یہ معاملہ سراسر ظلم اور زیادتی کا ہے چنانچہ اس سے منع فرمایا گیا جیسا کہ سورہ بقرہ آیت دو سو اکتیس میں ہے تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے و وفات کے بعد اس کی جائیداد تقسیم کرتے وقت کسی کو ضرر پہنچانے کی خاطر اس کے مقررہ حصے میں کمی کرنے کی اجازت نہیں چونکہ ارشاد باری تعلیٰ ہے جیسا کہ سر آیت ایک سو بارہ میں ہے میت کی جائیداد اور اس کی وسیعت کو پورا کرنے اور اس کا قرض ادا کرنے کے بعد تقسیم کی جائے اور کسی کو ضرر نہ پہنچایا جائے اور اگر مرنے والے نے کوئی خلاف شریعت وسیعت کر دی ہو یا وہ آمدن کسی وائرس کے حصے میں کمی کرنے اور کسی کو نقصان پہنچانے کی خاطر وصیت کر جائے تو یہ بھی ناجائز ہے اور لوگوں کو ظلم و زیادتی سے روکنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو ضرر پہنچائے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے نقصان پہنچائے گا اور جو کسی کو مشقت میں ڈالے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے مشقت میں ڈالے گا سنن ابی دعود حدیث نمبر 3635 جامع ترمیزی حدیث نمبر 1940 سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2342 ضرر اور ضرر کی حرمت کی بنا پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش نظر حدیث میں یہ اسلامی اصول بیان فرمایا زرر اور زرار کی حرمت اس کی حرمت کی بنا پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش نظر حدیث میں یہ اسلامی اصول بیان فرمایا ہے جس سے فوکہ نے بہت سی جزیات کا استعمال کیا ہے اسلام میں تکلیف پہنچانا اور تکلیف پر بدلہ لینا ان دونوں سے منع فرمایا گیا ہے ہاں البتہ تکلیف بلا وجہ اٹھانا بھی مناسب نہیں ہے اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کو ظلم سے روکنا ہماری ذمہ داری ہے لیکن اگر آپ معاف کر سکتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھا عمل ہے